لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا, سيدنا محمد وعلى ذريات سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن ولا تنابذوا بالألقاب بئسا اسم الخسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولادهم الظالمون وقال تعالى وآطيعوا الله وآطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العفدة من لساني يبقه قولي آمين يا رب العالمين عام طور پر جب ہم لوگ باہر جاتے ہیں یا کوئی بھی صاحب آ جاتے ہیں یعنی حکیم سعید صاحب کے سفر نامے آپ پڑھ لیں یا صدر الدین اصلاحی صاحب باہر تشریف لے گئے آپ ان کی تحریروں کو پڑھیں اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کو خود بھی تجربہ ہوا ہوا اور انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ غیر مسلم بڑے باخلاب ہوتے تعریف ہی کرتے ہیں ان کے ڈسپلن کی ان کے رویے کی ان کے تعاون کی اپنوں کا قلا کرتے ہیں یعنی آپ کائرہ ایئرپورٹ پہ روکے ہیں تو وہاں کے مسلمان کا جو رویہ ہوگا وہ کراچی ایئرپورٹ پر پاکستان کے مسلمان کا بھی ہوگا وہی سعودیہ میں جدہ ایئرپورٹ پر سعودی مسلمان کا بھی ہوگا یعنی دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پایا جاتا ہے اس میں دو چیزیں مشترک ہیں ایک اس کا مسلمان ہونا اور دوسرا اس کی بد اخلاقی یہ دو لازمی اجزا بن گئے ہیں جو ہر مسلمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یعنی غیر قوموں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہے اور بد اخلاق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اصلی مسلمان نہیں کیا وجہ ہماری اخلاقی تنزل اور ہمارے اخلاقیات کے زوال کا سبب ہمارا دین ہے ہمارا مسلمان ہونا ہے اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو بد اخلاق بھی نہ ہوتے یہ ایک موضوع ہے جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وجہ کیا ہے وہ دین جس کے لانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرمایہ کہ قیامت کے دن کلمے کے بعد بندے کے میزان میں اخلاق سے زیادہ قیمتی اور وزنی چیز کوئی نہیں ہوگی کلمے کے بعد اگر کسی کے دائیں پگڑے میں کوئی وزن والی چیز ہوگی تو وہ اس کا اخلاق ہوگا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں اسی طریقے سے مہمان نوازی کے بارے میں آدیش مجھے کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کوئی بھی کتاب کھولیں گے تو اس میں آپ کو مل جائیں گے پڑوسی کے بارے میں جو زوار ہے وزٹر ہے آپ کا زیارت کے لیے آیا ہے اس کے حقوق کے بارے میں صاحب الجنگ جو گاڑی میں جہاز میں آپ کی سائیڈ پر بیٹھا ہوا ہے وہ آتے قربا حقاح المسکین ابن سبیل و اس کے بعد رشتے دار دل پھر صاحب الجم جو تیری سائیڈ میں بیٹھا ہوا ہے نماز کی سب میں کسی ویگن کی سیٹ پر جہاز میں یا کہیں باہر کسی آفس میں اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے یعنی جو دین یہ ہدایات دے اتنی گہرائی میں جا کر اخلاقیات کو بیان کرے جس کی کتاب یہ کہے وائزاخ تو یہ تم بے تحیت فہائیو بےآن تمہیں اگر کوئی شخص تحیہ پیش کرے گریٹنگ پیش کرے گڈ مارننگ کہے سباہل خیر کہے السلام علیکم کہے نمستے کہے فحیو بے احسان منہا اس سے بہترین الفاظ کے ساتھ اس کو واپس ادا کرو لہذا سلام کرنا سنت اور جواب دینا فرض ہے اس لیے کہا گیا کہ تلاوت کرنے والے کو سلام مت کرو اس لیے کہا کہ اس کا جواب جو ہے اس پر فرض ہو گیا اور اس کو بار بار وہ نہیں پڑے گی اپنی جو سلسلہ اس کی تلاوت کا تو سلام کرنا سننا اور جواب دینا فرض لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی جا پھر جی تم اگر تم تہیا پیش کیے جاؤ سلام کیے جاؤ اس میں السلام علیکم کا ذکر نہیں ہے یہ مسلمانوں کا تہیا ہے اگر کوئی دوسرا اپنی زبان میں آپ کو اچھی دعا دیتا ہے تو آپ اس سے بڑھ کر اچھی دعا اس کو دیں جو دین اتنی گہرائی میں جا کر معاشرتی ہدایات دیتا ہے اس کے ماننے والے اس سے بالکل آ رہی ہیں یا پھر ہم مسلمان نہیں ہیں اس لیے کہ مسلمانی نام ہے کچھ خصوصیات کا کچھ صفات کا پرانے حکیم بار بار اتنی اتنی لمبی آیات میں بیان کرتا ہے کہ مومن کیسے ہوتے ہیں اور اگر وہ صفات نہ پائی جائیں تو وہ مومن نہیں لیکن چیز پہچانی جاتی ہے اپنی صفات کے لحاظ سے آپ بجلی دیکھ نہیں سکتے بجلی کے کام دیکھ سکتے ہیں آپ الیکٹرانک نہیں آپ کو نظر آئیں گے ان کا کام نظر آئے گا کوئی کہتا ہے لائٹ ہے کہ نہیں تو آپ فوراً دیکھتے ہیں پنکھا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا لائٹ جل رہی ہے کہ نہیں جل رہی آپ افان آپ کرتے ہیں اس کو اگر نہ جلے تو آپ کیا کہتے ہیں بجلی کوئی نہیں اگر مسلمان کو آن آپ کر کے دیکھو اس میں مسلمانی والے کام کوئی نہیں ہے مسلمان کوئی نہیں اس لیے کہ مسلمانی نام ہے سرٹین ایکٹیویٹیز کا سرٹین پراپرٹیز کا مخصوص صفات ہوں گی اس کے اندر تو مسلمان ہوگا لہذا آپ اس حدیث کو دیکھیں ابھی رضی اللہ ریرا رضا کے راوی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے تین بار قسم کھا کر سنایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں وہ مومن جس کے ایمان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین بار قسم کھا کے رد کر دیں آپ کیا سمجھتے قیامت کے دن اس کی سنتیں دیکھ کر اس کا خطنہ دے کر جنت میں بھیج لیں گے ہم ایمان پیش کریں گے محمد تصدیق کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا ایمان تسلیق کیا جائے گا اور جس کے بارے میں حضور نے فرما دیا لئی سا منا ہی ڈل نٹ بلان ٹو ار اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جب ککیل کہہ دے کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں کوئی محکمہ بھی نہیں چھوڑتا من اش فلح سمنا جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور 99% نائن مسلمان ملاوٹ کرتے ہیں دنیا کی وائد پاؤں گا جو دوائیوں میں بھی ملاوٹ کرتی ہے نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہم اسلام کے نام پر دھبا بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے بلیچ مار کے یہ دھبا دھونے کا فیصلہ کر لیا ہے ہلاکو آیا نہیں تھا لایا گیا وقت نصر بنی اسرائیل کے لیے ایران سے لایا گیا اللہ نے توراط میں کہہ دیا کہ یہ یہ کرتوت کرو گے تو میں تمہارے حکل سلیمانی کی اینٹ پر اینٹ نہیں رہنے دوں گا آسمان سے نہیں زمین سے بندے لے کر آیا تھا یہ ہم بلاتے ہیں جب وہ کفیل ہاتھ اٹھا لیتا تو ہر کو مارنے دوڑتا ہے معاملہ کیا ہے کیا ہمارا اسلام ہمیں بد اخلاقی سکھاتا ہے یعنی جس جگہ آپ جائیں غیر مسلم اور مسلمان کے رویے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا تو اسی جگہ بھی چلے جائیں وجہ کیا ہے ہمارے خطبے کا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمارا اسلام ہماری بد اخلاقی کا سبب ہے کیا ہمارے اخلاقی تنزل کا سبب ہمارا مسلمان ہونا ہے ہمارا دین ہے ہمارے ان اخلاقیات کا اثر کیا پڑتا ہے آپ یاد رکھیے اگر کسی آدمی پر جھوٹ کا صرف الزام لگ جائے سابت نہ ہو متحم بل کس ہو اس راوی سے جو روایت ہوتی ہے حدیث کی وہ معمول ہو جاتی ہے متروک حدیث ہوتی ہے اس حدیث پہ عمل رک جاتا ہے اس میں ایک راوی متحبل کس ہے جھوٹ کا الزام ہے جس نے کبھی کسی سے جھوٹ بھی بولا تھا اور اب اسلام کے راوی جو ڈیڑھ ارب مسلمان ہیں اس وقت ہم راوی ہیں دین ہر زمانے میں روایت ہوا ہے ان لوگوں سے اور آج ہم روایت کر رہے ہیں دن ہمارے آنکھوں پہنچ رہے ہیں امریکہ ہماری جماعتیں جاتی ہیں نا کینیا ہماری جماعتیں جاتی ہیں چائنا ہماری جماعتیں جاتی ہیں کون ہے رابی آج اسلام کا ہم اور ہم پر دنیا کا ہر الزام تو لوگ دین پر عمل کریں گے ہم نے تو دین کو اپنے ساتھ جوڑ کے یا اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑ کے دین کو کہیں چھوڑا ہی نہیں ضعیف کر دیا بھائی ایک راوی پیچھے سے دس راوی ٹھیک آ رہے ہیں ایک صاحب جھوٹے ہیں جن کو جذبہ دین بڑک اٹھا اور انہوں نے کہا کہ میں بھی حدیث بیان کروں انہوں نے بھی حدیث روایت کر دی اب اس بندے کے کریکٹر کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو گئی آپ بتائیے اس نے مہربانی کی ہے حدیث پر یہ ظلم کیا ہے وہ نہ آتا اس میں تو حدیث پیچھے سے صحیح چلی آ رہی تھی آگے بھی صحیح چلی جاتی عام ہاں مسلمان پیچھے سے دین ٹھیک چلا رہا ہے ہمارے اس کردار کے ساتھ جب لوگوں کے پاس جاتا ہے یاد رکھیے لوگوں کے پاس قیامت کے دن ایک جواز موجود ہوگا یا اللہ ہم ان کی بات پر کیسے یقین کر لیتے نہ ان کا وزیر خارجہ سچ بولتا ہے نہ اس کا ان کا وزیر اعظم سچ بولتا ہے نہ ان کا وزیر داخلہ سچ بولتا ہے نہ ان کا سپیکر سچ بولتا ہے یہ سارے جھوٹے ہیں اتنے جھوٹے مل کے حدیث تیرے رسول کی ہم تک پہنچی تھی ہم ان کی بات کیسے مان لیں یہ کردار یہ اخلاقیات کون سکھاتا ہے اصل میں ابھی کال میرا اگلے جمعے کو جو مضمون آئے گا اردو ایکسپریس میں اس میں میں نے ذکر کیا اس بات کا کہ جب کوئی قوم غلام ہو جاتی ہے تو اس کی اخلاقیات اور اس کی لغات تباہ ہو جاتی ہے وہ قوم رزیل اور زلیل حرکات کو فنکاری کہتی ہے ہوشیاری کا نام دیتی ہے چلاکی کا نام دیتی ہے اسے وہ حرکتیں زلیل نہیں لگتی جھوٹ بول کے چھٹی لینے کے ان لینے کو وہ فنکاری کہتے ہیں اور یہ ساری صفات بنی اسرائیل میں موجود تھی موسا اسلام اٹھاتے تھے قوم کو اور وہ پھر بیٹھ جاتے لغات محدود ہو جاتی ہے اقبال نے کہا ہے بندگی میں بندگی کہتے ہیں غلامی کو بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جو کم آب اور آزادی میں ایک بہر بے کراں ہے زندگی بندگی میں بندگی کہتے ہیں غلامی کو اب بندگی لفظ ہے فارسی کا بندہ کہتے ہیں سلیب کو فارسی میں اور عربی میں اس کو کہتے ہیں ابز اور جو کام وہ کرتا ہے وہ کہلاتا ہے عبادت ابز جو کرتا ہے وہ عبادت ہوتی ہے اور بندہ جو کرتا ہے وہ بندگی ہوتی ہے ایک عرصے تک تقریباً ڈیڑھ سو سال تک یہی چلتا رہا ہے کہ بندگی بندائے مومن کے ہر فعل پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اس کا تجارت کرنا بندگی ہے حال چلانا بندگی ہے جس کے حلال کمانا اس کا بندگی ہے پھر فقہ کے عروج کے زمانے میں اس کی سٹارٹنگ ہوئی تو اس کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا معاملات عبادات یہ بعد میں تقسیم ہوئی حضور کے زمانے میں یہ تقسیم نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں یہ تقسیم نہیں تھی یہ بعد میں کی گئی کیوں کی گئی اس لیے کہ عبادات کا ڈپارٹمنٹ الگ کیا گیا یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے یہ اللہ اور مسلمان کا معاملہ ہے کوئی غیر اس میں ملوث نہیں ہے یہ تو ڈائریکٹ مسلمان اور اس کے رب کا معاملہ ہے معاملات میں دوسری قومیں بھی شریک ہیں ہم تجارت کر رہے ہیں میں دکان پہ کھڑا ہوں آنے والا سکھ بھی ہو سکتا ہے ہندو بھی ہو سکتا ہے عیسائی بھی ہو سکتا ہے لیکن مسجد میں زہر امام بھی مسلمان ہے مختی بھی مسلمان ہے تو عبادات کے شعبے کو اس لیے الگ کیا گیا کہ یہ مسلمانوں کا اور اللہ کا بائی لیٹرل معاملہ ہے لیکن معاملات میں یہ ٹرائی لیٹرل ہے مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں بھی اس میں شامل ہیں دوسرے مزاحب بھی اس میں شامل ہیں اس وجہ سے اس کو الگ کیا گیا اور اس کے الگ لیکن ہم نے اس کو اس طریقے سے پکڑا کہ بندگی کا مطلب ہے اللہ اور بندے کا معاملہ اور اگر میں وہ کر لیتا ہوں عبادت کر لیتا ہوں بندگی کر لیتا ہوں تو میرا اور رب کا معاملہ ڈیل ہو گیا یہ ٹھیک ہے یہ الگ ہو گیا اگر میں اللہ کی گڈ بکس میں ہوں میں ساری رات کھڑا رہتا ہوں میں اتنی تسبیحات کر لیتا ہوں ایک بارہ روز قرآن کا پڑھ لیتا ہوں تو اٹ مینز کہ میں ایک بہت اچھا مسلمان ہوں اب دکان پہ میں گاہکوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں یا ٹیکسی میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں تو میں سواریوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں یا آفس میں اپنے آفس میٹس ہیں ان کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں اللہ کا اس کے ساتھ کوئی طلب نہیں اللہ کا گھر میں نے پورا کر دیا پانچ نمازیں بھی پڑی دور کا نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی وہ بندگی ہو گئی میں بندہ کا بندگی کر آیا ہوں اب اللہ کو اس کے ساتھ کوئی طلب نہیں اب میں دکاندار ہوں دکاندار ہی کر رہا ہوں دوشو بھی الگ ہو گئے لازہ عبادت میں پانی بند نہیں ہوگا جو نیچے سمندر پڑا ہے مرکز پاکستان کے مرکز بند ہو سکتا ہے پانی نہیں بند ہو سکتا ہے تو اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بندگی کو ہم نے جب محدود کیا نماز روزے کو بندگی قرار دے دیا عبادت قرار دے دیا تو بندہ خوش ہے کسی بھی قانون پر عمل کرنے کے لیے اس کے ساتھ تقدس کا ہونا بہت ضروری ہے تقدس اور عظمت اس قانون کے ساتھ جڑی ہو تو بندہ اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کر دوسری قوموں کے پاس دینی احکامات کوئی نہیں شریعت کوئی نہیں ہے قرآن داو اسے کہتے ہیں عم لاہم شرا کا شارم مین جی نالم ازمب اللہ کیا ان کے شریکوں نے کوئی شریعت بھی بنائی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے نتیجہ یہ ہے کہ ان کا تقدس ان کے دنیاوی قانون کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ بنیادی قانون اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے قوانین کو اسی تقدس کے ساتھ مانتے ہیں جس تقدس کے ساتھ ہم نماز روزے کے احکامات کو مانتے ہیں کسی مسلمان سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ بغیر وضو نماز پڑھے گا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن بغیر لسان سے گاڑی نہیں چلائے گا اس کی گارنٹی کوئی نہیں کیونکہ وہ تو دنیا والوں نے قانون بنایا آپ اس سے یہ کہ توقع کرتے ہیں کہ آپ اس پر بھی وہ عمل کریں اس لیے کہ اس کی بھوک ادھر مٹ گئی ہے سمجھ لگی کہ نہیں لگی ہمارے تقدس کی بھوک نماز روزے میں مٹ گئی ہے دادا جب دنیا میں ہم دکان پر آتے ہیں تو پیڑ بھرا ہوا ہوتا ہے عبادت سے اب اس کے اوپر وہ پھر وہ حج مولا اور کرمینہ کھاتے ہیں جو کچھ وہاں دکان گاہوں ہاں کے ساتھ کرتے ہیں ان کی وہ بھوک مٹی نہیں ہے وہ آتموں کوئی قوانین کو دین کی طرح لیتے ہیں دینی قوانین کے تقدس کی طرح لیتے ہیں لہذا کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ سرخ اشارے پر رک جاتے ہیں ان کے لیے دنیاوی قوانین Atticates جو ہے سوشل وہ دین کا درجہ رکھتے ہیں لہذا وہ دین سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں ہمارا دین نماز روزے اور زکات حاج تک ہے تصدیحات کی شراب پر تہجہ د تک ہے مسجد سے باہر ہمارے دین کا کوئی تعلق نہیں یہ کنسپٹ ہے جو انگریزوں کی غلامی میں ہمارے اندر بیٹھ گیا ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین بار قسم کھا کے فرماتے واللہ و اللہ ہلا و اللہ ہلا و اللہ ہلا یو صاحبہ کام کر رہے گئے مصطفیٰ نے قسم کھائی ہے آپ کا بغیر قسم کے فرمایا ہوا بھی سچ پھر ایک بار نہیں تین بار قسم کھائی قیل امن یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ کون بدبست ہے جو مومن نہیں ہے تین بار قسم کھا کے آپ نے فتوا دے دیا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے فرمایا اللہ دیلا یا امن و جا رہ بخص اپنے پڑوسی کو اپنے شر سے امن نہیں دیتا یہ وہ بیماری ہے جو ننانوے اشاریہ نو فیصد مسلمانوں میں موجود ہے تم تو کہتے ہو کہ ہو گئے وہ اقبال کیا کہتا ہے جو واپس اخبار تم تو کہتے ہو کہ ہو گئے مسلمان آبود روکتے ہو چیختے ہو مسلمانوں کو مٹایا جا رہا ہے مسلمان ختم ہو گئے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود ہیں पड़ोसी के साथ रवैया एंड उसके सोने के टाइम आप सुबह से सोए हुए थे आपकी आफ्टरनून शिफ्ट है वो नाइट करके आया है आप सुबह लेता है आपने दस बजे तक अपनी नींद पूरी कर ली है अब पकड़ के टंगनी ठक ठक ठक ठक तोड़ा मार रहे थे پتا تیری رات کی ہوتا چدر نمازیں مستفا نے تین بار قسم کھا کو کھا کے بار کچرے میں پھینک دیے جو تین یہ کہے کہ فروٹ لاؤ تو یا تو پڑوسی کے گھر میں بھی چار دانے بھیج دو یا چھلکے چھپا کر پھینکو تاکہ پڑوسی کے بچے اس کو تنگ نہ کریں ہو سکتا ہے وہ فروٹ نہیں کھلا سکتا اپنے بچوں کو راجو اتنی اتنی بات کا خیال رکھتا ہے جو دین اس کے ماننے والے وہ کیسے ماننے والے ہیں کیا سمجھتے ہو اللہ تعالی اتنا مجبور ہے کہ وہ ان اخلاق والے مسلمانوں کو بھی ایڈاپٹ کر لے گا کچھ دکانوں پر نہ ملتی ہو سبزی تو پھر جیسی کیسی وہ میں اٹھا کے لے جاتا ہے گھر باسی چلو اللہ کو مجبوری کوئی نہیں ہلاکو سے صفائی کروا کے علاقو کی قوم کو مسلمان کر لیا ساڑھے نو سو سال انہوں نے مسلمانی کی حکمرانی کی ہندوستان میں. میں منگول ترکی میں عثمانی یہ ساری وہی نسل نہیں ہم جو بڑے مامے اور چاچے بنے ہوئے نا اسلام کے ہمارے مٹنے سے اسلام نہیں مٹے گا ہو سکتا ہے پرورزدار انہیں کے ہاتھ میں چنڈا پکڑا دے جن کے ذریعے صفائی کروا رہے ہیں یہ دیکھ نہیں چکے ہے یا جو تا تار کے پسانے سے واقبہ مل گئے کابے کو سنم خانے سے چونتیس پینتیس ہزار مسلمان سالانہ جو ہے ہو رہا ہے امریکہ کے وہ خود کہتے ہیں کہ مسجد عمر اقن الخطاب کا دروازہ ایک دفعہ کھل کر بند ہوتا ہے اور ایک شخص مسلمان ہوتا اور وہ ہمارے جیسے مسلمان نہیں ہیں وہ, وہ مسلمان ہیں جو قرآن پڑھ کے اور قرآن کو دیکھ کر مسلمان ہوئے وہ ٹیلی کرتے ہیں ان کی سیرت قرآن کی ساتھ وہ پوچھ پوچھ کر چلتے ہیں ہم تو کرپٹ ہو گئے ہمیں تو پرواہ نہیں ہے دین کی دین کیا کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں جناب کہ وہ ختنے کرا کے ہمارا اوریجن کارڈ بن گیا جنت کا کچھ بھی ہو جنت میں بھارا لامنے جانا ہے چائے نقصی کی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ بات بات کرے اور اس کے خلاف کرے یہ بیماری ہمارے اندر نہیں بولے تو جھوٹ بولے یہ بیماری ہمارے اندر نہیں ہے جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو تو پھٹ پڑے ایزا و حضا افلبا ایزا حضا کا لبا ایزا انفجار کہتے ہیں تو دھماکہ ایزا خاصا نام فجر اور کیونکہ ایزا تو میں نا خانہ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کریں چار نشانیاں حضور نے بتائی وعدہ کرے خلاف کرے بات کرے جھوٹ بولے لڑائی جھگڑا تنازع برتن سے برتن بھی ٹکرا جاتا ہے ذرا سا تنازع ہو پھٹ پڑے ماں بہن کی دینی شروع کرنی حج پہ جاتے ہوئے حرم کے اندر مکے میں مینا میں ارفاف میں ذرا سب تنازع ہوا نہیں کہ نہیں ہوا ڈکر بدلی ہو گئے پانی پینے والی کپی کا ماں بہن کی گاڑی صرف حاجی کا ٹائٹل لگانے گئے آج جس کا نام ہے کوئی اور چیز وہ قربانی والی منزل پہ ابراہیم آئے تھے تو پتہ نہیں کتنی قیامتوں سے گزر کر آئے تھے قربانی والا جو مرحلہ ہے وہ تو بہت ساری چیزیں چھری پھیرنے کے بعد لسانی تعصب پر علاقائی تعصب پر جو سوشل ہمارے بن گئے ہیں معاشرتی اوپر نیچے والے طبقات ان پہ چھری پھی... اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کپڑے اتروائے اس لیے کہ ان کے ساتھ تعصب کا وائرس لگا ہوتا ہے کندورے کے ساتھ نہیں لگا ہوا اور میں اتار اس کو پینٹ شرٹ کے ساتھ اتار اس کو سلوار کو بھی اتارو چادرے پہنو ہم وہ تعصب اتارتے ہیں؟ نہیں تعصب اندر ہی رہتا ہے نشانی بھی وہ کپڑوں والا بھی کیا جی اضافہ سما پڑا اچھا بڑا آدمی معقول نظر آئے گا میچیور نظر آئے گا داڑی ہوگی سب کچھ ہوگا لیکن ذرا سا جھگڑا ہوا نہیں کہ ماں بہن کی گالیاں دی نہیں بو آتی اس کی باتوں سے بو آتی اضافہ سما پڑا وہ اضافوں میں نہ کھانا امانت رکھی جائے تو خیالت یہ امین ہوتا ہے تو ملک افزیر اعظم ہوتا ہے یا امین ہوتا ہے بڑے بڑے قبلے سامنے فلاں وزیر اتنے کھا گیا وزیر اعظم اتنے کھا گیا فلاں اتنے یہ مان تو میں خیانت نہیں ہوں نوازتے پیسہ ہمارا ہے چاروں نشانیاں پائی جاتی ہیں ہمارے اندر فرمایا اربا من کن نفی چار خصلتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں فہوا منا خالص پیور اگر کوئی چیز ملے گی ہمارے اندر تو نفاق ملے گا باقی ہر چیز دو نمبر ہے قرآن کی تصدیق کرتا ہے مولوی مو لگاتا ہے میں نے اس کو حرف حرف پڑھا ہے اور اس کو اغلاق سے پاک پایا ہے اپنے پیسے لے لیتا ہے اور اس میں سے ڈیڑھ سو غلطیاں نکلا ہیں اس قرآن میں سے پرنٹنگ کی. اور اس نے پیسے لیے تصدیق کرنے کے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اور پڑا نہیں ہے اس نے وہ ہٹا دیے ہر چیز دو نمبر ملے گی سوائے نفاق کے وہ ہمارے یہاں ہنڈریڈ پرسینٹ پیور ہے مناسب ہم پیور ہنڈریڈ پرسنٹ منافع اگلے الفاظ آپ ذرا سنیے حدیث کے الفاظ کے حمایاں ولہ وغیرہ نماز پڑھتا ہو وہ سانہ اور روزہ رکھتا ہو وہ ان مسلم اور اسے یہ زام ہو کہ میں مسلمان ہوں وہ منافع ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آمزور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ہماری طرح کا کوئی واد ہے نہیں یہ قانون سازی ہے یہ وہ گرین بک تیار ہوئی جس, جس پر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا مسلمانی کا اور غیر مسلمانی کا سامنے رکھ کے دیکھا جائے گا یہ مسلمان ہے کہ نہیں کہاں پر نبی نے ہاتھ اٹھا لیا کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں یہ میری امت میں سے نہیں ہے نبی اون نہیں کر رہے نبی اپنا نہیں مان رہے نبی کہتے ہیں میں اپنا کیا کہا؟ کہاں جائیں گی نمازیں کپیل کہتا میں جانتا ہی کوئی نہیں اس کو اور آپ کہتے ہیں مزدوری دو ہماری پیاس چونکہ تابے داری کی ہمیں جو سبق دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی تو کرو تاج باقی باہر تو مزاق اور اس کے پیچھے بھی غلامی ہے غلامی کا دور گزرے آقاؤں سے ہمیں نفرت رہی آقاؤں سے ہمیں نفرت رہی اما جو ہے وہ جب بچے کو سکھاتی ہے نا کہ سوتےلی ماں کو کیسے بولنا ہے تو انہیں اس کو یہ کہنا ہے اور یہ جواب دینا ہے اور پھر ایسے کرنا ہے اور کوئی کام کہے تو بالکل نہیں کرنا تون اور تمہیں دائیں کہ تم نے بائیں جانا ہے وہ اخلاقیات کو سکھاتی ہے نا بچے کو ستےلی ماں کے لیے لیکن بچہ بعد میں اپنی ماں کو بھی کہتا ہے جا رہا پیر ٹوٹے خود جا کے لیا انہوں یہ سب کچھ کو کس نے سکھایا ہے اماں نے جو بات مولوی حضرات نے ہم نے سکھایا تھی انگریزوں کے بارے میں وہ اب ساری ہمارے اندر گھس گئی ہے قرآن کہتا ہے واضح اللہ واقع الرسلہ وحول امر مین اللہ کی بھی کرو رسول کی بھی اطاط کرو اور جو تمہارے حکام ہیں المر ہیں اب اس کی تفصیل میں کہا جاتا ہے کہ علماء جو ہیں یہ اول الامر ہیں ان کی بےتاب کرو حکام جو ہیں اگر وہ ایسا قانون بناتے ہیں جو اللہ رسول کے قانون کے خلاف نہیں ہے تو اس کو ماننا بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح روزے نماز وضو اور حج کے احکامات ماننا واجب ہے اور اس کی خلاف ورزی پر دنیا میں تو جو سزا ہوگی سو ہوگی پتا نہیں پکڑا جاتا یا نہیں پکڑا جاتا پکڑا جاتا تو سودا کر کے چھوٹ جائے گا آخرت میں اس کی سزا ملے دنیاوی قوانین کو بھی تحفظ دیا گیا ہے ہماری الفایہ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم حکومت میں جاتا ہے تو اس ملک کی حکومت نے اپنے عوام کی جان مار عزت و ابرو کے لیے کی حفاظت کے لیے جو قوانین بنائے ہوئے ہیں ان کی خلاف ورزی بھی ایسا ہی گناہ ہے جیسے اللہ رسول کے احکامات کی خلاف ورزی ہے اب بتائیے شریعت کیا کہتی ہے ہم کیا سمجھیں ہمارے جو سوشل رویے ہیں ہمارے جو لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں معاملات جس کو کہتے ہیں ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ دین سے باہر کی چیز ہے اور یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کس طریقے سے معاملات کو ٹیکل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بندہ مومن کی ایک ایک چیز کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے اس لیے کہ اللہ دنیا میں تیرے ہی ذریعے تو متعارف ہے ٹری از نون بائی اٹس فروٹ پھل میٹھا ہو تو بندہ کہتا ہے بوٹا بڑا میٹھا ہے اللہ کا تعارف دنیا میں تو تم ہو ہمارے ذریعے تو دنیا جا... اسلام کے حامل کون ہے ہم لوگ اسلام دنیا میں اللہ کا تعارف ہے جو مارکیٹ میں سیمپل ہے وہ دیکھ لیا ماشاءاللہ کیسا ہے عام لوگوں کے ذریعے اللہ جانا جاتا ہے اور ہم لوگوں نے اللہ کو بدنام کر دیا ہے اسلام کو بدنام کر دیا ہے ہم اسے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ ہم دو نمبر کام کریں دنیا میں ایسے ایئرپورٹس بھی ہیں مجھے ایک ساتھ نے ای میل بھیجی پھر مجھے باقاعدہ اس کی وہ دکھائی ٹریول ایجنسی والے ہیں کیا بات ہے جہاز پڑ پڑ ہے سب لوگوں کو ٹرانزٹ کارڈ پکڑائے جا رہے ہیں کہ آپ جا کے ایئرپورٹ میں گھوم پھر سکتے ہیں اور پھر جب اناؤنسمنٹ ہوگی واپس آ کے جہاز میں آپ بیٹھ جائیں اور وہ ٹرانزٹ جو کارڈ ہوتے ہیں وہ دوبارہ جمع کر لیتے ہیں وہ لوگ جب اناؤسمنٹ ہوتی ہے جہاز میں تو کہا جاتا ہے سوائے پاکستانیوں کے باقی سارے لوگ نیچے اتر سکتے ہیں کتنی عزت ہے کیوں ہم کرتے ہی اسی طرح ہمارے کھلاڑی جاتے تو آپ کی ٹیم بھاگ جاتی ہے سفیر آتے ہیں تو سفارت کی بجائے اس چکر میں رہتے ہیں کہ کہیں مشیر بن جائیں وطن نہ جانا پڑے ہم نے تو برباد کی ہے ہم ملک سے باتیں ہم پتہ نہیں دنیا میں سمالیہ کی طرح کا کوئی ملک سمجھ دیا ہمارے ملک کو جہاں نہ کوئی گاس کا تن پیدا ہوتا ہے کوئی پانی کا کترا ہے کتنی عزت کی بات کہ سارا اس نے سلوک ہمارا اپنا کیا ہوا ہے ناریتا ایئرپورٹ پر ایک ساتھ کے پاس بریف کیس تھا اوور سائز بک سے ہی سمجھ لیں آپ کو ان کی منتیں کر رہی ہے وہ جو سٹیشن کرو ہے ان کا خاتون جاپان کی تھیں وہ وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ ہم اس کو ٹیگ لگا دیتے ہیں اور باقاعدہ سیل کر دیتے ہیں اور یہ آپ براہ مہربانی ان کے حوالے کر دیں اس لیے کہ یہ اوپر سائز ہے اوپر آئے گا نہیں اور وہ نہیں مانتے مان نہیں رہے اور وجہ کیا بتا رہے ہیں وہ کہتے ہو بی بی میں وہاں پہنچوں گا تو یہ بریف کیس آدھا ہوا ہوا مجھے ملے گا اس کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ بریف کیس لاکھ نہیں ہے یہ جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچے گا تو وہاں کلی لوگ سارے اس میں سے مانچن نکال لیں گے یہ ہم پاکستانی وہ بڑی حیران اچھا اس نے چھوڑ دی انہوں نے کہا بابا کہ تمہارے ملک میں یہ حال ہے تو پھر تم لیں گے اس کو سیٹ کے نیچے رکھ لینا ہم خود تعارف کروا رہے ہیں کہ کسی چیز کو اگر ہم لاکھ نہ لگائیں تو سامنے کھانا بھی آتا ہے تو ہماری توجہ درمی ہوتی فکر رہتی ہے بغیر لاکھ کے چلا گیا ہے بریف کے سامان میں پتا نہیں اسلام آباد پورا ملے گا کہ نہیں ملے گا جس اس پاکستان اسلام کا قلعہ مدینہ کی ریاست کے بعد اسلام کے نام پر بننے والی پہلی ریاست یہ ہمارا کردار یہ ہے دنیا میں ہمارا تعارف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رویے اثر نہیں کرتے رویوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا کردار کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہمیں کہا گیا تھا الارض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو اللہ اپنے کیس کو تمہارے ذریعے جیتے گا وہ کزال کا جو اللہ کم امت الناس ہم نے تمہیں اس لیے امت وقت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے خلاف اللہ کے گواہ بنو اس لیے نہیں کہ وہاں عورے بیچاری کماری تھیں تو اس لیے تمہیں امپورٹ کیا جا رہا ہے اس لیے تھا کہ تمہاری گواہ اللہ سے اللّہ خجن تا کہ اللہ کے خلاف لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ ہو قیامت کے دن اب بتائیے جب گواہ پیش کیا جاتا عدالت میں تو سب سے پہلے کس چیز پر بحث ہوتی ہے جو وکیلے مخالف ہوتا ہے قیامت کے دن ہر ایک کو بولنے کی اجازت دی جائے گی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا اگر تیرے پاس کوئی اعتراض ہے پیش کرو جو وکیلیں صفائی ہوتا ہے سب سے پہلا کہتا ہے سرکار یہ جو گواہ لے کر آئے ہیں یہ تو گواہی کے معیار پر پورا نہیں اترتا کیوں فورا جی آپ اس کا ریکارڈ جا کے تھانے میں دیکھیں جناب یہ تو ہسٹری شیٹر ہے عدالت کا ہے اس کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی اگر اگرچہ سچ بول رہا ہوں لیکن اس کے کریکٹر کی وجہ سے رد کی جاتی ہے یا نہیں رد کی جاتی ہے اور جب گواہ سارے جھوٹے نکل آئے گواہ رد ہو جائے تو مقدمہ ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں گواہ کو آپ بٹھا دیں یا خرید لیں مقدمہ ختم ہو جاتا ہے قیامت کے دن جب دوسری قوم پر مقدمہ چلے گا اور گواہ کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں بلائے گا اور پھر ہمارے کردار پر وہاں بحث ہوگی کہ صاحب یہ جو آپ دیش کی استری تو دیکھیں نا جہلی دوائیاں یہ بناتے تھے جہلی ویزوں پر یہ آتے تھے لانچوں پر یہ آتے تھے کسی مولوی نے یہ بتایا کہ لانچ پر کسی ملک میں داخل ہونا بغیر ویزے کے یہ جرم ہے اور جو بھی کماؤ گے وہ حرام ہوگا درا دران ہے ملک کا نام روشن ہو رہا ہے جو شریعت کہتی ہے لاکھن خلو بوتن گئی را بوتے کو اپنے گھر کے علاوہ کسی گھر میں مت داخل ہو حکا تستا نسو سو جب تک کہ ان کی اجازت نہ لے لو وہ شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ دوسروں کے ملکوں میں گھس جاؤ لانچوں پہ جا کر جہلی بیجوں پہ جا کر باپ کو بدلی کر کے مذہب کو بدلی کر کے پارٹی کو بدلی کر کے جو لانچوں سے آئے ہیں میں یہ بات کہتا ہوں اور اس بات کو لے جائیے کسی بوٹھی کے پاس بھی جا کے چیک کروا لیجیے ان کا سب حرام ہے جو بھی کمائی ہے کمائیے ایسی جیسے کوئی آدمی کسی کے کچن میں چلاگ لگا کے آدھے کھڑکی توڑ کے یا دروازہ توڑ کے اور کھانا گرم کر کے کھا رہا ہے سرکار میں تو اپنی محنت کر رہا دو گھنٹے لگے کھڑکی توڑنے میں تو محنت کر کھا رہا ہوں جو کھا رہے وہ بھی حرام ہے جو کما وہ بھی حرام ہے جو بغیر اجازت کے آئے ہیں. سوچیاں پندرہ دن کے ویزے پر گئے سات سال کے بعد پکڑے گئے ایک سال جاپان میں ملے چودہ سال ہو گئے پندرہ دن کے ویزے پر آئے تھے چودہ سال ہو گئے پاکستان نہیں گئے کہتے ہیں جی گیار اکا ہی گیارہ پھر تو واپس نہیں آ سکوں گا تم نے اس کی بات نہیں مانی انہوں نے پھر دعا کی پر ان کی نسل بھی نہ نش انڈا بچہ بھی کوئی نشو انتظارا پروزگار ان کی تو اولادوں سے بھی کوئی تو نہیں رہی ہم جو اولاد کو تربیت دیتے ہیں گھر میں اور بولتے ہیں کہ انکل کو نہیں ہے گھر میں ہم نے اس کو ٹریننگ دی جھوٹ بولنے کی بچہ آتا جب حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کے پاس جب دیکھا تھا وہ پھل فروٹ تو پوچھا انا لا کہ مریم یہ کہاں سے آتا ثابت ہوا کہ اولاد کے پاس پیسے نظر آئے تو پوچھا کرو خدا کے بندو یہ کہاں سے لائے ہو اس کے بیگ کے اندر پینسل پین شارپنر اور وہ ایریزر اگر زیادہ نکلے تو پوچھا کرو پتر میں نے ایک دے کر بھیجا تھا یہ انٹے بچے دیتا ہے تیرے شارپنر تاکہ اولاد کو پتہ ہو کہ چوری کا بال گھر میں لے کے جاؤں گا تو کچھ پوچھو کہ لادا تو وہاں لے کے آئے جو آپ ان کی تقلیف کریں گے جیسے خطاب سے لوگوں کو بلائیں گے پنڈی کا واقعہ ہے ایک ساتھ سے ان کو گھر والے سامنے تو سارے ادب سے بلاتے ہیں گھر میں ان کو حجی بکرا کہا کرتے ہیں اچھا ایک دن وہ آئے انہوں نے بار دروازہ بجایا بیل جی تو بچے کو بجائے دیکھو کون ہے بچہ کیا اس نے دروارہ کھول کے دیکھا بھائی جب آواز ماری اب وہ بکرا آیا ہے آپ وہ سب سمجھ گئے کہ اس گھر میں میرا تارف کیا ہے اور عزت کتنی ہے گھر والوں نے کہا بڑھا کہ ماتا ایسے نہیں کرتے انکل کو نا یہ بچہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا یہ مکر نہیں کر سکتا جو آپ نے میرا نام رکھا ہوا اس نے اس نام سے پکار کے آپ کو بتا دیا کون آیا وہ چلے گی واپسی اندر نہیں آئے کہ جو کچھ ہم اولاد کو سکھاتے ہیں وہی کچھ وہ باہر کر ہیں بڑا کوئی سے گزرے انکل اسلام علیکم کہنے کی بجائے مامو اسلام علیکم چچا صحیح گالی دے دو کتنا سارا بچہ پاس سے گزرے گا گالی دے کے جائے ٹیچروں کو گالی دیتے ہیں اسکول کے لالوں کو گالی دیتے ہیں یعنی کیسے بچے ہیں ہر روز بیس بچے یہاں سے باہر کے جاتے ہیں پتہ نہیں اسکول بھی کیسا چڑیا گھر کی طرح لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں ٹیچروں کو گالیاں دیتے ہیں پرنسپل کے خلاف باہر گالیاں لکھ دیتے ہیں دیواروں پر یہ کسی کے بچے ہیں کہ نہیں ہم اسی میں کچھ میرا پتر بڑا شیر ابھی کسی سے نہیں ڈر تا. وہ اللہ سے بھی نہیں ڈر تھا سے ہوش اولاد کی تربیت کریں اپنے آپ کو درست کریں ہم اپنی اولاد کا اس میں ہمیں دیکھ کے وہ ان کی تربیت ہو رہی ہے اگر وہ نماز ہمیں دیکھ کے پڑھ رہا ہے تو باقی کام بھی ہمیں سے سیکھ رہا ہے لاکھ یاد سب سے بڑی کمی ہمارے اندر نمازوں کی نہیں ہے اتنی مسجدیں بن گئی ہیں اتنی مسجدیں بن گئی ہیں کہ سپیکر بند کرنے پڑے اخلاقیات کی کمی ہے اور جس وٹامن کی کمی وہ ہو دیتے ہیں نا ہماری اخلاقیات کی ہمارے کردار کی کمی ہے بول چال میں ہمارے خدا کے لیے اس کو درست کریں قیامت کے دن فیصلہ اس پر ہونا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بس کی الا پی کتاب میں آپ ونصر کو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 وہ آلہ جو پیدینا محمد وسلم تسلیمن اما بعد اس کے بعد پوری کم کر چک کر سکو الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع بھی دیا اور توفیق بھی دی رمضان کا مہینہ گزرا ہم نے روزے بھی رکھے اور اللہ تعالی نے قیام کی توفیق بھی عطا فرمائی یہ مہینہ بہت دفعہ ہماری زندگی میں آیا ہے اس کے کچھ اسباق ہیں کچھ دروس ہیں جو ہمیں یاد رکھنے چاہیے اور اصل میں یہ مہینہ کسی مقصد کے لیے دیا گیا اور وہی مقصد اس سے مطلوب تھا اگر وہ مقصد حاصل نہ ہو تو قوت بھی ضائع گئی آپ کا وقت بھی ضائع گیا جب بیان کیا تھا عام طور پر اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کی حکمت بیان کرنے کا نامحتاج ہے نہ نا اس کی ضرورت ہے لیکن یا فرمایا یا آمنو من کو تبال الزین قبل تک تکون ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے بالکل اسی طرح اسی طرح تم سے تن پر فرض کیے تھے یہ کوئی اوپری یا نئی چیز نہیں ہے کسی شریعت کے اندر اور یہ اس لیے لعلکم تک تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے تمہارے اندر اللہ کے احکامات کو ماننے کی اور نفس کے جو دوائی ہیں نفس کی جو ارض ہے اس سے بچنے کی مشق ہو جائے تو تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اللہ جب تمہیں کوئی حکم دے تو تم حکم بجا لاؤ چاہے تمہارا نفس اس کی مخالفت کرے یا کوئی اور اس کی مخالفت کرے یہ سبق ہے اس پہلا سبق اس میں اپنا نا سمے کہتا ہے پیاس لگی ہم کہتے لگی ہے تو لگتی رہے شام تک کچھ نہیں ملے گا ہم اسے تھپک تھپک کر بچے کی طرح سلا دیتے اے سی پھول کر دیتے ہیں چلو زیادہ ٹھنڈک ہو جائے دو کمبل اوپر رکھ لیتے ہیں یہ اس کو پہلانے کا ایک ہے پانی نہیں ملے گا ٹھنڈا کر دیتے ہیں تم کھانا ہے نہیں ملے گا زیادہ تکلیف ہے تو تکیہ پیٹ کے نیچے رکھ کے الٹے لیٹ آرام آ رہے نہیں تو کچھ باندھ لو پیٹ کے اوپر کھانے کو کچھ نہیں مل بھئی کیوں اللہ نے کہا اس کو کچھ نہیں کہنا سما تم کو سیا مجھے شام تک اس کو جو ہے وہ روزے کو پکڑ کے رکھنا اسی طریقے سے جب بعد میں بھی معاملات اس طرح کے آئے بھائی نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا بھئی اللہ نے کہا اچھا تو رمضان تو گزر گیا یار یہ تم ابھی تک اللہ کی کمانڈ میں ہو عید نہیں منائی بس عید والے دن چھٹی عید منائی کس چیز کی تیسری چیز کی تو منائی جان چھوٹی بھائی اللہ کہ مات مانگے ہم تو ایک مہینے کے لیے ٹھیکے پر گئے تھے ٹھیکا ختم ہو گیا عید والے دن اب تو ہم اپنی مرضی کریں گے نہیں جناب لا اللہ تم یہ جو تم نے قوت اور صلاحیت حاصل کی اور جس کا تجربہ کیا ہے رمضان میں یہ اس لیے کروائی گئی ہے تمہیں مشق کروائی گئی ہے کہ جو آگے تمہاری عملی زندگی آ رہی ہے اس میں تم اس صلاحیت کو استعمال کرو اب ہمارا معاملہ کچھ اس قسم کا ہے کہ ہم الحمدللہ صراط مستقیم پر ہیں سیدھے رستے پر ایمانیات کو دیکھیں تو ہم سو فیصد رائے ہدایت پر ہیں لیکن عاملی زندگی ایمانیات جو ہوتی ہیں وہ تعین کرتی ہیں منزل پر کہاں جانا ہے بھائی یہ ایمانیات ہے لاہور جانا ہے جی پنڈی جانا ہے بھی. اب لاہور پنڈی والی بس پر بھی بیٹھنا پڑے گا کرایہ بھی دینا پڑے گا ٹائم بھی آپ کا لگے گا تب آپ منزل پر پہنچیں گے نیرا پنڈی سے لاہور جانے والی سڑک پر اگر دھرنا دے کر آپ بیٹھ جائیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں سیدھے رستے پر ہوں یہی سڑک لاہور جاتی ہے لیکن لاہور پہنچیں گے نہیں ایون اف یو آر آن رائٹ پارس یو گیٹ رن اوور ایف یو جس ست دیدھے رستے پر بھی ہو لیکن چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے ہو تو دنیا تمہیں کچل کے نکل جائے گی منزل پہ پہنچ جائے گی تم وہی رہو سراتے مستقیم پر ہونا اور چیزیں اور سرات مستقیم پر چلنا اور چیزیں زمین اور آسمان کا فرق جو کلمہ پڑتا ہے وہ سراطے مستقیم پر آ جاتا ہے جو گڈی دبئی جانا چاہتی ہے شامہ روڈ پر سائڈ پر کھڑی ہے ہے تو دبئی روڈ پر ہے ہے تو سیدھے رستے پر ہے نا لیکن ٹائر پنکچر سائڈ پر کھڑی کر کے مہینہ کھڑی کی ہوئی چل ہم چالیس چالیس سات پنکچر ہو کے کھڑے ہیں اسی سائڈ پر ہیں جنت والے رستے کی طرف جو جا رہا ہے جو رستہ ہم اسی رستے پر ہیں الحمدللہ لیکن کسی کا اگلا ٹائر پنچر ہے کسی کا پچھلا ٹائر پنچر ہے اسٹیپڑی ہے کوئی نہیں ہے بس چالیس چالیس سال سات سات سال ہو گئے ہیں ہے سراتے مستقیم کلما پڑا ہوا تو ہم جب دعا کرتے یا اللہ ہمیں دکھا ہمیں سیدھا رستہ دکھا نہیں چلا ہمیں سیدھا رستہ ہم نے دیکھ لیا جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ نے دیکھ لیا رستہ اب اے دینا جو ہوگا وہ گا چلا ہم کو راہ سیدھی بہت سارے ترجموں میں انہوں نے بالکل صحیح لکھا الا میں سیدھی راہ پر چلا چلنے کی توسی کتاب تو اس میں ہمیں سبق یہ ملا کہ تم نقش کے غلام نہیں ہو تم اللہ کے غلام ہو تمہارے کھانے پینے کے ٹائمنگز وہ دیکھیں نا جب اداروں میں آپ کام کرتے ہیں تو لنچ بریک کا ٹائم وہ طے کرتے ہیں یا آپ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بارہ سے دو تک چھٹی آپ بارہ سے دو کرتے ہیں نہیں کہتے ہیں یار گھنٹے تو دو ہی ہیں نا میں دس سے بارہ کر لیتا ہوں چار سے چھ کر لیتا ہوں گھنٹے بھی دو ہی کرنے ہیں اور کرنے بھی وہی ہیں جو انہوں نے طے کیے ہیں بارہ سے دو دو سے چار نہیں ایک چھوٹے سے معمولی ادارے میں آپ کی مرضی نہیں چل سکتی اور رب کے دربار میں اپنی مرضی چلاتے ہو پنیہ کھانا اس نے طے کی ایسا ہی وقت کھانا پھر سارا دن نہیں کھانا پینا اور جناب شام کو پھر کھانا ایک مہینہ آپ نے ریحرسل کر لی پریکٹس کر لی اس کے بعد پھر کیا حاصل ہوا کہاں پہنچے ہم کیا نتیجہ نکلا اس کو بنتا ہے یہ کہہ سکتا ہے یار ٹھیک ہے اللہ کی بھی غلامی کرنی ہے ایک اللہ ہے میرا نفس بھی تو ایک ہی ہے نا اگر ایک کی غلامی کر لوں میں یہاں بھی میرا نفس بھی تو ایک ہی ہے نا میں ایک ہوں اللہ کی غلامی بھی ایک کی گلامی ہے نفس کی گلامی بھی ایک کی گلامی ہے جی نہیں اس لیے کہ نفس خود بہت سو کا غلام ہے جس کو تو ایک سمجھ رہے نا یہ خود بہت ساروں کا غلام ہے یہ ماں باپ کا غلام ہے اللہ کا ماں باپ کوئی نہیں ہے اللہ کی اپنی مرضی چلتی ہے اپا جی کی مرضی نہیں چلتی یہ اولاد کا غلام ہے اللہ کی اولاد کوئی نہیں ہے یہ کھانے پینے کا غلام ہے اللہ تعالیٰ کھاتا پیتا نہیں ہے یہ بیوی کا غلام ہے اللہ کی بیوی کوئی نہیں ہے بتہ خزا صاحب والا والد نہ اس کی بیوی ہے نہ اولاد ہے تیرا نفس تو آلریڈی اتنے لوگوں کا غلام ہے کہ اس کی غلامی تیرے لیے باس شرم ہے یہ نا جو خود اتنوں کا غلام ہے میں اس کی غلامی کروں زین الم قنطرا تمن الزابل فضیل المسم اطبلام الحص یہ ہیں اس کے آکام جو اس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں جو اس پر حکمرانی کرتے ہیں جن کے پیچھے دوڑتا ہے پھر یہ تو مال و دولت ہو گئی کھیتیاڑی پلاٹ مربے سونے چاندی کے ڈیر ٹریپل فائیو والی مور لگی ہوئی سونے کی انٹے ولغناطر المقندر مینجاب الفضا و الخیل والیل مسما پلے پلائے گھوڑے آج کل آپ اس کو کروز رہیں سواری کے جو اس وقت بہترین جانور تھے یہ آج کے بہترین جانور ہیں ایک طرف تو ان کی غلامی ہے اس کے بعد کل ان کا نا آباؤ کم وہ ابنا کم وہ اخوان و کم وہ ازواج و کم وہ عشیرت کم وہ اموالم ہوا وہ تجارت کا سادھا وہ مساک النا حب الم اللہ رسول ہی وہ جہاز الفی سے میل ہی وہ طرف بس اللہ بمر دوسری طرف ان کا غلام آباح اپنا کم برادری عشیرتوں قبیلہ ہم کبیلا ان کی طرف جوڑا ہوا کٹھا کیا ہوا کمایا ہوا مال وہ تجارتہ کا ساتھ آزنس میں گھاٹے کا ڈر یہ تو اتنوں سے ڈرتا ہے اتنوں سے ڈرتا ہے کہ اس کی غلامی کرنا کلانگ کا ٹیکہ ہے بندے کی اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم شرم آنی چاہیے اس کی غلامی کرتے سے اس کو چھوڑو میرے غلام بن جاؤ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو تران سمجھتا ہے گردن تیری نہیں جھکتی پتہ نہیں ماں مر جاتی ہے سجدہ کرتے ہوئے وہ ایک سجدہ جس کو ترا سجتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات کتنے خداؤں سے جان چھڑا دیتا اس ایک کا ڈر پتا نہیں اس کو کتنا بے ڈر کر دیتا ہے صرف ایک کا ڈر اس کو اتنا نہ کر دیتا ہے دنیا ڈرتی ہے ایک کے آگے بک جاتا ہے پھر کوئی خرید نہیں سکتا ایسا بکتا ہے کہ انمول ہو جاتا ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا جب تجھ سے سودا ہو گیا تو اب کوئی ہماری قیمت ہی نہیں لگا سکتا ان اللہ من المؤمنین نلہ ہشپرام کو نلا ابل جانا ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمیں نفس کی غلامی سے چھڑا کر دکھایا گیا ہے یا تم اس کے بغیر بھی جی سکتے ہو کوئی بندہ آپ نے سنا ہے کہ رمضان روزہ رکھنے کی وجہ سے مر گیا ہو بہتوں کی صحت اچھی ہو گئی روزہ رکھنے سے کوئی مرتا نہیں ہے نفس کی غلامی چھوڑنے سے کوئی مرتا نہیں مل گیا کہ اس کو چھڑایا بھی نہیں گیا آگے پیچھے کروایا گیا ہے یہ جب بندے کے سامنے دو تقاضے آ جائیں تو اس نے ایک ہی پورا کرنا ہے کس کو اس نے آگے رکھنا ہے کس کو پیچھے کرنا ہے کس کو پریفرنس دینی ہے کس کو ڈیفر کرنا ہے ما قدما ماخر قیامت کے دن یہی تو فیصلے قیامت کے دن ہوں گے نا یونپا اول انسان اور یاؤما دن دما و, و خر اس دن انسان کو یہی بتایا جائے گا کہ بھائی صاحب یہ جو فیصلہ آپ نے اس وقت کیا تھا نا اس کو آگے کر اس کو پیچھے یہی تو غلط تھا آگے پیچھے ہی کرنا بھائی نے کہا جی ہم نے پانچ چالیس پہ نہیں کھانا چار پہ پینتالیس پانچ منٹ لیٹ کھا لینا تقا وہی ہے تقاضا جائز بھی ہے لیکن تقاضے کو ہمیں لیٹ کرنا سکھایا گیا ہے کہ اس کو تھوڑا سا نفس کو تھوڑا سا پیشنٹ سکھاؤ اس کو صبر ہونا چاہیے اس کے اندر مل جائے گا نا یہ جو اس کی ضد ہے نا اس کی عادت ہے نہیں جو بھی جس وقت میرے خیال میں ذہن میں آئے جس وقت یہ تقاضہ پورا اسی وقت حلال ہے یا آرام اس سے میرا کوئی تعلق نہیں میرا تقاضا پورا ہونا چاہیے فوری طور پر بھائی سکھایا گیا نہیں صبر کر جب ٹریننگ دی جاتی ہے فوج کو تو کس لیے دی جاتی ہے کہ جب میدان جنگ میں جاؤ گے تو وہ سارا کچھ بھول جانا وہ تو ہم نے تمہیں وہاں کروایا تھا یہاں تو بھاگ جانا بندوق اٹھا کے گھر ٹریننگ کس لیے کروائی جاتی ہے؟ کہ جب موقع آئے بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے پیدل چلانے کے بعد شب خون مروایا جاتا ہے یہ نہ بندہ کہتا تھا کہ جی تھاکے جب موقع آئے وہاں تمہارے لیے ٹرک کسی نے نہیں رکھے ہوئے تمہیں پیدل ہی چلنا پڑے گا اس لیے پیدل چلایا جاتا ہے کہ تمہیں پیدل چل کر تھکنے کی نہیں پیدل چل کر حملہ کرنے کی عادت ہو جائے تھک کو ہر کوئی سکتا ہے ان کے لیے ٹریننگ کی کیا ضرورت ہے بھائی بغیر ٹریننگ میں بھی بندہ تھک سکتا ہے تم نے بارہ چودہ گھنٹے چلنا ہے اور پھر تم نے ریسٹ نہیں کرنی بدن کہے گا ریسٹ کرو نہیں لیکن پھر تم نے حملہ کرنا ہے رمضان کے مہینے میں, میں یہی سکھایا تھا بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے بھائی میں سفر کہ وہ ایک لمحہ ہوتا ہے ایک لمحہ ہوتا ہے جہالت کا جس میں بندہ گناہ میں پڑ جاتا ہے ہمیں وہ لمحہ مینیج کرنا آ جائے اس لمحے کو گزارنا آ جائے اس کو ہینڈل کرنا آ جائے اس کو استعمال کرنا آ جائے اس لمحے سے بچنا ہمیں آ جائے تو ہم بچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فارمولہ دیا المعاصی گنا سے بچ جاؤ تو خود آبوداس تم عبادت گزار ترین بندے بن جاؤ گناہوں سے بچنا سیکھو قیامت کے دن حساب کیا ہوگا تولا جائے گا ایک بندہ ہے اس نے سو نیکیاں کی لیکن پچانوے گنا کی نیکیاں کتنی کی ہیں سو ننانوے گناہ بھی ننانوے سے ننانوے کو کاٹیں گے آپ الجبرے کی طرح باقی کیا بچ گیا ایک اس ایک نیکی سے بندہ جنت میں چلا جائے گا گویا اس نے صرف ایک نیکی کی ہے اس لیے اس کی ننانوے نیکیوں کو اس کی ننانوے بدیاں کھا گئی ہیں حاصل کیا ہوا بندے نے سو درم جمع کروایا ننانوے درم نکلوا لیے تو اس نے جمع کیا کروایا ایک درم جمع کروایا اچھا ایک بندہ ہے اس نے صرف ایک نیکی کی لیکن گناہ کوئی نہیں کی جنت میں چلا جائے گا دوسرے نے سو کی تھی. کہہ سکتے یہ ایک والا بھائی تمہاری بچی تمہاری بھی ایک ہی ہے یہ ایک معاصی گنا اس سے بچنا سیکھ لو تم اللہ کے عبادت گزار ترین بندے بن جاؤ گے جو بھی ہوگا تمہاری جیب میں ہوگا اس لیے کہ گناہ جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں بعض گناہ وہ ہیں جن کے مقدار مقرر ہے اتنا گناہ ہوگا اتنا گناہ ہوگا بعض گناہ وہ ہیں کہ جن کی حیثیت بلینک چیک کی ہے کہ اگلی پارٹی جتنے پیسے لکھ لے آپ نے سائن کر دیے اس کو اور اسی میں آدمی اصل میں ڈیبٹ میں چلا جائے گا قیامت کے دن کریڈٹس اب جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو یہ بلینک چیک اس بندے کو دے دیتے ہیں اور وہ بندہ جو ہے وہ قیامت کے دن جتنے بھی راضی ہو جائے کہا جائے گا ٹائم دیا جائے گا کہ اگر آپ آؤٹ آف کوٹ آپس میں کوئی کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض یہ فری میں تمہیں معاف کر دے ہمیں کوئی اعتراض نہیں یہ تمہاری دو آج لیتا ہے دس آج لیتا ہے سو آج لیتا ہے دس ہزار نمازے لیتا, لیتا, لیتا, لیتا ہے چار سال کے روزے لیتا ہے یہ تم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے اور بندہ وہ ہڑا ہوا اس لیے کہ اسے بھی جی لینا ہے جو لینا ہے پھر کبھی نہیں ملنا جنت میں جانا تو آج وہ تو گوڈے ٹیک لے گا نہیں اور دیکھو اور نکالو کتنا اس کا دیکھو اور صاحب دیکھو نکلتا نہیں نکلتا یہاں تک کہ پھر اگر نئی معاملہ بنا تو اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اس کا تقاضا باقی ہے تو کہا جا گیا اس کے گناہ اس پر ڈال دو کس کو جنت میں بھیج نماز پڑھنے والا جنت میں چلا گیا اس کا ڈیبٹ نکلایا اتنا کماز معیت سے بچنا سیکھو رمضان میں ہمیں یہی ٹریننگ کروائی ہی جاتی ہم کوشش کرتے ہیں اور میرا روزہ نہ ٹوٹے یعنی روزے کی ہمیں اتنی قدر ہے وہ بھی اس لیے کہ صبح سے شام تک بھوکے مار رہے ہیں یعنی کے کوئی نتیجہ تو نکلے نا یعنی جو ہمیں فکر ہے وہ اس چیز کی ہے کہ صبح سے اس وقت تک میں نے سوار بھی نہیں کہی اتنی بڑی قربانی سگریٹ نہیں دیا اتنی بڑی قربانی چائے نہیں پی وہ مائی گاڈ اتنی بڑی قربانی اب میں اس کام سے روزہ تو نہیں بھائی نہیں نہیں نہیں ان قربانیوں کو کسی بننے لگنا چاہیے لیکن اتنی قیمتی زندگی ہم ضائع کر رہے ہیں اس کی کوئی قدر نہیں ایک روزہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے جس کی عید انتیس دن کے بعد ہو جاتی ہے تیس دن کے بعد ہو جاتی ہے اور جس کی گفتاری مغرب کے وقت ہو جاتی ہے ایک روزہ وہ ہے جس کی شاعری تو آپ کے بلوغت کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور اس کی افطاری مالم یو غرگر کے ساتھ ہوتی ہے جان انسلی میں آ جاتی ہے اس کے لیے کہا گیا دنیا کو ایک دن کی دنیا ہے قرآن حکیم کی آیت ہے ولطندر نقص ماں قدمت غد کہتے ہیں تو مارک ہو غدن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ولا کل شعین کا غدن ابھی کسی کام کے بارے میں آپ یہ مت کہا کریں کہ میں یہ کل کروں گا اِلَّا اَن اللہ یشا اللہ صاحب ان شاء اللہ کہہ لیا تھا غدن کل ولطم دفاع ہر جان یہ دیکھ لیا کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا یعنی آج جو اس نے خرچ کیا ہے آج کا دن اصل جو سرمایہ ہے وہ تو وقت ہے نا شام کو جب سورج گرو آپ کا ایک دن خرچ ہو گیا رات سونے سے پہلے یہ دیکھا کرو کہ کیا تم نے خرچا اور حاصل کیا آج کے دن کی کمائی کیا ہے دکاندار شام کو دکان بند کر کے سپر مارکیٹوں والے شٹر ڈاؤن کر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں یو جناب وہ شروع کر دیتے ہیں اپنی کیلکولیشن کہ بھائی کیا کمایا آج کیا کھویا کیا پایا کتنا سامان نکلا ہو کیا تم بھی جب کمبل اوپر لو نا تو شٹر ڈاؤن کر کے سوچو نہ کا دم آپ آج خرچ کر کے کل کو کیا کمایا تو وہ غد سے مراد یومل قیامہ ہے غد سے مراد قیامت کا دن گویا یہ ساری زندگی انسان کا آج اور مرنے کے بعد کی زندگی کل ہے تو اس پوری زندگی کو چونکہ ایک دن کا کہا گیا لگا وہ کہتے ہیں ا دنیا یومن دنیا ایک دن کی وافی ہا سوم اور ہمارا اس میں روزہ ہے یعنی یہ جو رمضان ہے ایک تو وہ ہے سوم جو اس مہینے میں ختم ہو گیا آج ہم عید منا رہے ہیں مگر ایک روزہ وہ ہے جس نے ہمارے مرنے کے سات افطاروں میں تب تک مطلب یہ کہ روزہ کس چیز کا نام ہے روزہ نام ہے شریعت کی طرف سے نافذ پس کی کی پابندی ہوگا یعنی وہی پانی جو آم نے ابھی دس منٹ پہلے پی ہے اس پانی میں کیڑے آ گئے کیا بننا پیے بھائی وہی بیوی بی ہے وہی کھانا ہے وہی پانی ہے آپ اسم بھی نہیں پی سکتے بھائی کمال کیوں بھائی شریعت نے پابندی اچھا یہ شریعت جو ہے یہ صرف ایک مہینے کے لیے نافذ ہوتی ہے اللہ صرف ایک مہینے کے لیے ہمارا رب بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مہینے کے لیے رسول بنتے اور ہم صرف ایک مہینے کے لیے ان کے امبتی ہی بنتے ہیں اور ایک مہینے کے لیے رب کے بندے بنتے ہیں یا جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہم ان کی غلامی میں ہیں اور مرنے کے بعد جو پہلا سوال ہوگا وہ یہی ہوگا من ربک تیرا رب کون مرنے کے بعد بھی جو آگے ڈیل کرنے کے لیے معاملات ہیں پہلے پوچھتے ہیں جب سرتے والے پکڑتے تو پیسے بھی نربامل یہی پوچھیں ہیں ارباب ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اگر رب کی غلامی کی ہوگی تو آواز آئے گی سد یہ سچ کہتا ہے اس کے لیے بچھونا بچا تو جنت کی کھڑکی کھول دو اس کے لیے اور اگر جھوٹ بولے گا وہاں جیسے امبیسیوں میں ویزا لینے کے لیے انٹرویو آدمی دینے جاتے ہیں جو جربے کار ہوتے ہیں ان سے پوچھ کے جاتے ہیں پھر کیا سوال کریں پھر یہ تو میں نے یہ جواب دینا ہے اس قسم کا سوال جواب قبر میں نہیں ہوگا کہ بندہ وہاں بھی جی کرنے کی میں مسلمان میرا باپ مسلمان میرا دادا مسلمان دادا میرا مسجد سے نہیں اٹھتا تھا ہم بڑے نیک گھرانے ہیں رب کو اللہ کو رب مانا ہوگا تو منہ سے نکلے گا ربی اللہ ورنہ کہے گا لوگوں کو کہتے سنا تھا کہ میرا جو ہے وہ اللہ ہے خود میں چلا نہیں تو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ایک مہینے میں ہمیں یہی ریحرسل کروائی جاتی ہے کہ اس میں سیکھو استعمال کرو ساری دنیا میں یہ رواج ہے نا تعلیم کا جو کچھ آپ کو اسکولوں کی لیبارٹری میں چھوٹی سی لیبارٹری کے اندر سکھایا جاتا ہے تھوڑا سا ایسٹ بنانا سکھایا جاتا ہے پھر وہ جا کے بڑی بڑی راوی ریان لمیٹڈ فیکٹریاں لگاتے ہیں پھر جا کے کیمیکلس بنانے کی سیکھا کہاں اسکول کی لباڈری کے اندر تھوڑی کچھ نے جا کے پریکٹس کر لیا اسی طریقے سے جناب کو پانی سے پھر اس کو آکسیجن और کرنا اور پھر فلاں کرنا سارا کچھ تجربہ ایک چھوٹی سی جگہ کے اندر اور تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتا پریکٹیکل کا جو پرچا کتنی دیر کا لیکن پریکٹیکل لائف کے اندر اس کا کام کتنا ساری زندگی اسی پہ چلتی ہے ڈاکٹر حضرات جو ہے زندوں کا اثر نچر کرنے سے پہلے مردوں کا اثر نچر کرتے اتارتے ہو جیسے آپ کریلے کے اوپر سے اتارتے ہیں نا چونگوں کے اوپر سے بندے کی کلڈی اتار کے دیکھتے ہیں اندر رگوں کا سسٹم کیا ہے کون سی رنگ کہاں ہے تاکہ کل اگر رنگ جوڑنی پڑے تو ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر والی جوڑ دیں ادھر سے ادھر والی جوڑ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی رنگ کہاں پر ہوتی کون سی نس کہاں پر ہوتی یہ ایک مہینے کے اندر جو ہمیں تجربہ کروایا گیا یہ تمام ایک تیس دن کی لیبارٹری تھی باقی جو سال کے بکیا دن ہیں ان میں اس کو پریکٹس کرنا ہے ان کو ریہرسل کرنا ہے وہی رب جس نے تمہیں کہا پانی نہیں پینا تو آپ زمزام بھی نہیں پیتا ہے ہاں وہی رب روکتا ہے تو شراب پی رہا ہے کمال ہے یہ تمہارے کنٹریکٹ میں تبدیلی کہاں ہوئی ہے نام تم تبدیل کرتے ہو پہلے تمہارے نام کے ساتھ ملک یا چودھری نہیں لگا ہوتا تو دبئی آ کے ملک چودھری ہو جاتی ہے نا ادھر تھانہ تک زیادہ پتہ چلتا ہے اب کون ہے پاکستان میں ہو یہ نہیں ہوتا اب بن گئے ہیں جب تو لکھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی پاسپورٹ میں تبدیل کرو جی پاسپورٹ والے کہتے ہیں پہلے شناختی کارڈ میں تبدیل ادھر تبدیل ہو گیا پھر جاتے ہیں جو آزاد میں دیکھیں جی یہ پھر جناب تاجد پتا نہیں کتنوں سے نکل کے جا کے وہ ایک قوم یا برادری اس کے ساتھ لگتی ہے یہ جو کنٹریکٹ آپ نے تبدیل کر لیا ہے اس کی تبدیلی کا گھر بیٹھ کے کلر فوٹو کاپی کروا لی اس میں تبدیلی کر کے کہ آپ کی عید کے بعد جناب تیری مرضی ہے تو شراب پیے تو جھوٹ بولے تو رشوت آئے تو جو مرضی کرے اب تو کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے یہ تبدیلی کب ہوئی رمضان تو بھی رمضان رمضان جو ہے یہ بارہ مہینے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائے بارہ ہی مہینے اس کے رکھیں ان نہ عزت کا شبور انہ اتنا اثر اچارم جو و خلاسما ڈے جس دن اللہ نے زمین و آسمان بنائے تھے مہینے بارہ ہی تھے رمضان اسلام سے پہلے بھی رمضان تھا قرآن نے اس کو رمضان بنا دیا اللہ نے جب تعارف کروا دے یہ رمضان صاحب کون ہے پرماشار و رمضان اللہ جی امدال قرآن رمضان کو موجودہ رمضان قرآن نے بنایا اگر قرآن اس میں نازل نہ ہوا ہوتا تو رمضان آ مہینوں جیسا مہینہ لیکن اللہ کی آزاد کے لحاظ سے انسان کی ساری زندگی رمضان ہے ہم رمضان کے بعد بھی اس کے اتنے ہی بندے ہیں جتنا ہم رمضان میں ہیں اور وہ رمضان کے بعد بھی ہمارا اتنا ہی رب ہے جتنا کہ وہ رمضان میں ہمارا رب ہے ہمیں کوئی دبئی لیبر سپلائی کمپنی والوں نے ایک مہینے کے ٹھیکے پر اللہ کو نہیں دیا تھا کہ وہ ایک مہینے کا ہمارا رب ہے جو کہے گا ہم مانیں گے جو قانون بنائے گا ہم اس کی پابندی کریں گے اور جس دن عید ہوگی اس کے بعد ہم دوبارہ اپنی مرضی کرنے لگیں گے اس لیے کہ انسان اپنی پہلی سانس سے لے کر اپنی آخری سانس تک رب کا بندہ ہے اور اس پر سارے قوانین نماز کے روزے کے زکوات کے حج کے شادی سے متعلق طلاق سے متعلق تجارت سے متعلق سارے قوانین اس پر بارہ مہینے لاگو ہوتے ہیں اس میں کسی خاص مہینے کی تخصیص نہیں ہے کہ اس خاص مہینے میں وہ ہمارا زیادہ رب ہوتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالی نے یہ جو روزے ایک مہینے کے لیے فرض کیے اور اس کے اتنے فضائل بیان کیے کہ سارے رمضان میں انسانوں کی بخشش کرتا رہتا ہے اور عید والے دن جتنے انسانوں کی پورے رمضان میں بخش کی ہوئی ہوتی ہے اتنے مجموعی طور پر عید والے دن وہ بخش دیتا ہے تو پھر یہ تخصیص کیوں ہے یہ فضائل کیا ہے جی اس میں میں پہلے بھی رالبند کہیں ارض کر چکا ہوں کہ اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے خلاف حجت ہوگا قیامت کے دن یہ بتائے گا کہ اگر تم اللہ کی اتاط کرنا چاہتے تو تمہارے اندر یہ قابلیت موجود تھی تم نے رمضان میں اللہ کی اطاط کی اللہ نے تمہیں نہیں نہ روکا تمہیں تقدیر نے نہیں روکا نیک بننے سے مسجدیں بھر جاتی ہیں ایک آدمی تھوڑی سی دیر بیٹھتا ہے تو پارا قرآن کا پڑھ لیتا ہے کسی فشتے نے آگے اسے مار کے مسجد سے نہیں نا نہ نکالا تو رمضان کے بعد تمہاری تقدیر کیسے خراب ہو جاتی ہے اور تم نماز چھوڑ دیتے ہو تقدیر آ کے تمہاری نماز چھڑا دیتی ہے رمضان میں تو اس نے نہیں چھڑائی اس کا مطلب ہے کہ تم خود ہاتھ ہرام ہو اگر تم ایک مہینے میں رب کے بندے بن سکتے تھے تو باقی گیارہ مہینے بھی کہ دیکھو تم ایک مہینے میں تم نے چاہا تھا نا اللہ کی اطار کرنا تم نے کر لی کسی نے تمہیں روکا نہیں اگر تم چاہتے تو رمضان کے بعد بھی تمہیں کوئی شیطان نہیں روک سکتا تم رمضان کے بعد بھی اللہ کی اطارت کسی طرح کر سکتے تھے دوسرا پہلو اس کا یہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہفتہ جو ہے وہ ٹریفک مناتے ہیں ہفتہ صفائی مناتے ہیں اس میں زیادہ صفائی کا اتمام کیا جاتا ہے یا ٹریفک قوانین کا اتمام کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف یہ ہفتہ آپ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کریں اس کے بعد آپ چھوڑ دیں بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے اس ہفتے میں ریئرسل کی ہے کوشش کی ہے قوانین پر چلنے کی باقی دن بھی اسی طرح چلیں اس ہفتے میں وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے اس ہفتے میں جس طرح سے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے اور آپ نے کی برائے مہربانی آپ باقی دنوں میں بھی ڈی لینا پڑے اور اسی طریقے سے کریں اب اللہ تعالیٰ ایک مہینہ روزہ رکھوا کے ہمیں اور تہجر پڑھوا کے اور ترابی پڑھوا کے اور قرآن پڑھوا کے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم اس طرح کے اگر بندے بن جاؤ جس طرح کے تم رمضان میں ہوتے ہو میں بھی اسی طرح کا رب بن جاؤں گا جس طرح کے رمضان کا ہوں یعنی جس طرح تم رمضان میں اتاش کرتے ہو اور میں بخشتا رہتا ہوں رحمت برستی رہتی ہے تمہارے اوپر اسی طور پر تم رمضان والے مومن بن جاؤ میں رمضان والا راب بن جاؤں گا میں بھی مٹھیاں بھر بھر کے بخشتا رہوں گا تم یہ کرو میں یہ کروں گا اور فو بیاہ دیوے بیاہ دیکھو تم اپنی طرف والا وعدہ پورا کرو میں اپنی طرف والا وعدہ پورا کروں گا تو اس میں کہا یہ گیا ہے کہ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ ہے اس میں تم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو گیارہ مہینے استعمال کرتے ہو اور اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہو لیکن رمضان میں تم چھوڑ دیتے ہو صبح سے شام تک پانی چھوڑ دیتے ہو کھانا چھوڑ دیتے ہو پھر تم اس کے کہنے سے غیبت کیوں نہیں چھوڑتے ہو اس کے کہنے سے جھوٹ کیوں نہیں چھوڑتے ہو اس کے کہنے سے ملاوٹ کیوں نہیں چھوڑتی اس کے کہنے سے قطح رنی کیوں نہیں چھوڑتے اس کے کہنے سے فساد کیوں نہیں چھوڑتے ایک طرف تو تم اس کے قوانین کے کتنے پابند ہو دوسری طرف تم اپنی مرضی کے مالک ہو تو یہ کوئی نوکری تو نہیں ہے نا کیا آپ گھنٹے آپ جاتے ہیں اور آپ ان کی یونیفارم پہنتے ہیں اور ان کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں اور جب آپ دو بجے چھٹی کر کے گھر آتے تو آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں آپ چاہیں تو کرتا دھوتی پہن لیں آپ چاہیں تو جناب شروعات میز پہن لیں آپ چاہیں تو کبولہ پہن لیں کوئی پابندی نہیں ہے کسی یونیفارم کی لیکن جب آپ کام پہ جائیں گے صبح 7 بجے تو آپ ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں کہ رمضان میں گھسے تو یونیفارم کا بڑا خیال ہے اور قوانین کا بڑا خیال ہے اور جی رمضان سے نکلے تو ہی جو ہے وہ سلسلہ ختم ہو گیا اور آپ کی اپنی مرضی ہے آپ دھوتی پہنے اور کرتا پہنے یا ہاف پینٹ پہنے اور وہ کہیں آپ کی اپنی مرضی ہے فلم دیکھیں آپ کی اپنی مرضی ہے قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ کی اپنی مرضی ہے جھوٹ بولیں یا سچ بولیں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ تجارت کس طریقے سے کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ نوکری پہ تو فٹ ہو سکتی ہے لیکن غلامی پہ فٹ نہیں ہوتی غلامی اس کا نام نہیں ہے غلامی نام ہے اس کا کہ تم سوتے ہوئے بھی غلام ہو تمہاری اپنی نیند بھی اپنی نہیں ہے تب تک سو کہ جب تک مالک تمہیں سونے دے گا اور جس وقت وہ آواز دے گا تمہیں تمہارا کان رکھ کے کھڑے جاؤ گھڑی کی طرف مت دیکھو مالک کی آواز کی طرف دیکھو اس کا نام ہے غلامی نوکری میں ٹائمنگ ہوتی ہے لیکن غلامی میں ٹائمنگ نہیں ہے غلامی میں تمہاری ہر سانس غلامی کی ہے اور ہم اللہ کے نوکر نہیں ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں یہی چیز ہمیں رمضان سکھاتا ہے یہی چیز ہمیں حج سکھاتا ہے یہی چیز ہمیں دیگر عبادات بھی سکھاتی ہیں کاش کے ہمارے اندر اس چیز کی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جو ایکٹیونیس یا جو ایفیشنسی ہم رمضان میں دکھاتے ہیں یا نماز کے دوران اللہ کے قوانین کی طرف ہم دکھاتے ہیں وہ اس کے بعد بھی ہم جانے جا سکیں مگر ہم تو ہیں رسوم پسند قسم کے لوگ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے زیادہ کام لے لے مگر یہ کہ ایک ہی دفعہ لے لے ہم سے یعنی ہم ٹھیک مارتے ہیں مگر جو مزدور ہوتے ہیں نا ایک ان کے سار پہ فارمین کڑا ہے سارا دن ٹھوک ٹھوک ٹوک ٹوک کرتے رہیں گے اور غیر آپ کو ہاتھ پکڑ کے تو کام نہیں نہ کر سکتا ایک کلّی چال ہوتی ہے کار میں کوا انکار میں کوا کام بھی مت کرو مگر انکار بھی مت کرو اور اپنی کلولی چال چلتے رہو کوئی ہاتھ پکڑ کے تم سے تو بیلچا نہیں مروائے گا نا لیکن جب وہ ان کے ساتھ ٹھیکہ کرتے ہیں کہ جی اچھا انہیں مزدوروں سے آپ ٹھیکہ مروا لیں وہ کام جو وہ پورا دن آدھ گھنٹے نہیں کریں گے کر کے دیں گے آپ کو آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ کام ختم کرو اور تمہاری چھٹّی ہے گھر چلے جاؤ وہ دو گھنٹے میں آپ کو وہ کام کر کے دے دیں گے اس کو کہتے ہیں ٹھیکہ مارنا یعنی یہ ہماری سائکی ہے ہم رب کے ساتھ بھی ٹھیکہ مارتے ہیں کہ بھائی ایک مہینہ چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے تیرا ہر حکم مانیں گے اتنا بیس بھی اتنا بھی ہم بیس بی بی بی پڑھ لیں گے ہم روزہ جیسا, جیسا لیکن ایک ایک مہینے کا ٹھیکہ ہمارے ساتھ کر لو تھا یہ باقی پورا مہینہ گیارہ مہینے باقی پورا سال ٹھوک ٹھوک ٹھوک ٹوک اس کی بجائے ایک مہینہ ہم سے قرآن بھی پڑھوا لو عمل بھی کروا لو تصویر بھی پڑھوا لو لیکن پلیز ہمارے ساتھ ٹھیکہ کر لو تو یہ ہماری نفسیات ہے ٹھیکہ مار لیکن دین میں یہ چیز نہیں ہے دین میں ماں لم یغرغر آخری سانس تک کام کرنا ہے اللہ کی اتاث کرنی ہے جس لمحے اتاث چھوڑ دو گے اس لمحے تم اس کے نافرمان ہو جاؤ گے یہ تو بالکل بجلی والا معاملہ ہے بجلی ایک سال آپ کے یہاں جلتی رہے لیکن جب جاتی ہے تو بجلی نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا کہ سال کے بعد چلی گئی ہے تو اس کے باوجود بجلی ہے نہیں اسی طرح یہ یاتا نام کی جو چیز ہے کنٹینیوس آپ کے اندر رہے گی تو آپ متین اس کا تسلام یہ سلنڈر یہ سب مشن آپ کے اندر رہے گا تو آپ مسلمان ہیں اور جس لمحہ نکل جائے گا تو لوڈ شیڈنگ اور پتہ نہیں اسی لمحے موت آ جائے اسی لیے فرمایا والا تم اللہ ونت مسلم دیکھو اس چیز کا دھیان رکھو کہیں تمہیں اس حالت میں موت نہ آ جائے کہ تم حالت اسلام میں نہ ہو سبمیشن کی حالت میں نہ ہو استسلام کی حالت میں نہ ہو سرنڈر کی کیفیت میں نہ ہو کہیں نافرمانی میں تمہاری جان نہ نکل جائے اور اس میں تمہارا پچھلا نہیں دیکھا جائے گا یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت جب تمہاری جان گئی ہے تم کس حال میں تھے چوری کرتے ہو کوئی پکڑا جائے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ساٹھ سال میری پیچھے زندگی دیکھو میں نے کبھی چوری نہیں کی یہ تو ابھی ابھی وہ جس کیفیت میں تم پکڑے جاؤ گے اس کیفیت میں تم گرنے جاؤ گے تمہاری ایف آئی آر اس کیفیت میں کٹے گی لہذا ولا تمہ تو اللہ وان تم وقت اس کوشش میں رہو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے اور نہ اس قسم کا کوئی گیج ہے کہ جس کو دیہ کے آدمی کو پتا چل جائے وہ پیٹرول کا گیج ہوتا ہے پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے لے کے میں بیس یا پچیس کلو میٹر جا سکتا ہوں اور آگے دس کلو میٹر پہ پیٹرول پمپ ہے تو میں وہاں سے پیٹرول لے لوں گا تسلی سے آدمی جا سکتا ہے زندگی کا کوئی گیج نہیں ہے کوئی پتا نہیں دادا بیٹھا رہتا ہے اور پوتا مر جاتا ہے صحت مند بیٹھا جو ہے وہ مر جاتا ہے اور مریض جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے جس کو سجائے موت اور جس کو نہیں ہوتی وہ مر جاتا ہے تو زندگی کا کوئی گیج نہیں ہے لہذا ہر وقت حالت اسلام میں رہنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو ایمان کو ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو سونے سے پہلے مخصوص جو ازکار ہے وہ کر کے سونا چاہیے پتہ نہیں اٹھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا اسی طریقے سے جب آدمی صبح اٹھے تو جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے ہیں ان کا خیال رکھ کے تو آدمی کو دن کا دن کی ابتدا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق کرتا فرمائے اور را آپ کو بھی واخر دا الحمد للہ رب